الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا الذين آمنوا لا ی نو ترف اوت کستی تجہرو لو ان تحبط کل وانتم لا تشعرون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 اللہم لما تحب و آمین یا رب تو آجم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے درس نمبر چودہ کا آغاز کر رہے ہیں جو اس میں اس نصاب میں جو حسص کی تقسیم ہے اس کے اعتبار سے یہ اس کے تیسرے حصے کا پانچواں اور آخری درس ہے یہ در سورہ حجرات پر مشتمل ہے جو مصف میں چھبیسویں پارے میں ہے اور اٹھارہ آیات پر مشتمل ہے جو دو رکووں میں منقسم ہیں حسب معمول کچھ تمہیدی امور ہیں اور حسن اتفاق سے اس مرتبہ بھی چار ہیں تمحیدی باتیں کہ جو ہمیں پہلے اپنے سامنے رکھ لینی چاہیے سب سے پہلے یہ کہ مضمون کی ترتیب کے اعتبار سے منتخب نصاب میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک تائرانہ نگاہ ایک برز آئی ویو ہمیں پھر ڈال لینی چاہیے کہ اس منتخب نصاب میں مضامین کی ترتیب اور قرآن حکیم کی جو آیات یا صورتیں جو اس میں شامل ہیں ان کے مابین منطقی ربط کیا ہے یہ منتخب نصاب جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا چھ حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ چار نہایت جامع اسباق پر مشتمل ہے جس میں انسان کی فوج و فلاح اور کامیابی کے جملہ لوازم کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا اس پہلے حصے میں جو چار اسباق ہیں ان میں ایک باہمی ربط جو ہے وہ ایک اور اعتبار سے بھی بہت ہی حسین ربط ہے پہلا درس ایک مکمل صورت پر مشتمل ہے سورت العصر جو قرآن حکیم کے مختصر ترین صورتوں میں سے ہے دوسرا درس ایک آیت پر مشتمل ہے آیت البر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو قرآن حکیم کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک ہے تیسرا در سورہ لقمان کے تیسرے رکوع پر مشتمل ہے اور وہ قرآن حکیم میں اس بات کی ایک نمایاں علامت ہے کہ یہ رکوعوں کی تقسیم اگرچہ اجتہادی ہے قیاسی ہے دور صحابہ میں نہیں تھی بعد میں کی گئی ہے لیکن اکثر وہ بیشتر یہ رکوعوں کی تقسیم مضمون کے اعتبار سے نہایت مناسب ہے اس کی ایک نہایت نمایاں مثال سورہ لقمان کا یہ دوسرا رکوع ہے چوتھا درس جو ہے سورہ حامی مسجدہ کی سات آیات پر مشتمل ہے آیت نمبر تیس تا آیت نمبر چھتیس لیکن یہاں ان رکوؤں کی تقسیم کا دوسرا پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ اس کی کچھ آیات ایک رکو میں ہیں کچھ آیات اگلے رکو میں ہیں گویا کہ یہاں پر رکوؤں کی تقسیم مانوی اعتبار سے درست نہیں ہے حصہ دو میں اب بحث شروع ہوئے ایمان کے مباحث کا آغاز ہوا اس میں پانچ اسباب سب سے پہلے سورہ فاتحہ اب القرآن اساس القرآن سات آیات پر مشتمل مکمل صورت پھر سورہ آل عمران کی آیات ایک سو نبے سو میں، چھ آیات پر مشتمل تیسرا درس سورہ نور کا مکمل رکوع پانچواں رکوع یہ پھر ایک نمایاں مثال ہے کہ رکوعوں کی تقسیم بہت مناسب ہے اکثر و بیشتر مقامات پر چوتھا درس مکمل سورہ تغابل اور پانچواں اور آخری درس جو ہے حصہ دوم کا وہ سورہ قیاما وہ بھی مکمل ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے تیسرا حصہ جس کا آخری درس وہ ہے جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں یہ عمل صالح کی تفصیل و تشریح پر مشتمل ہے اس میں جو حسین ترتیب ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ عمل کا جب ہم جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ سامنے آئے گا اور اس کو بھی ہم نے یہاں دو حصوں میں تقسیم کیا ایک ہے تعمیر سیرت کی اساسات اس کی بنیادیں چنانچہ ہمارا پہلا درس جو ہے وہ تعمیر سیرت کی اساسات پر مشتمل ہے اور وہ دو مقامات اس میں شامل ہے سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی آیات نمبر انیس تا پینتیس سترہ آیات یہ گویا کہ سیرت کی تعمیر کی اساسات ہے پھر اگلا مرحلہ ہے ایک مکمل تعمیر شدہ شخصیت بندہ مومن کی دل آویز شخصیت جو ہے اس کے خدوخال کیا ہے یہ سورت اور فرقان کا مکمل رکو ہے آخری رکو یہ پھر مثال ہے اس کی کہ رکوعوں کی تقسیم قرآن حکیم میں مانوی اعتبار سے اکثر و بیشتر جگہ پر درست ہے اب جب فنڈ سے آگے بڑھتے ہیں تو اجتماعیت کا پہلا قدم ہے آئلی زندگی خاندانی زندگی ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ اجتواج سے اجتماعیت کی طرف گویا کہ پہلا قدم ہوتا ہے آئلی زندگی کے ضمن میں اگر ہمارا درس جو ہے تیسرا درس اس تیسرے حصے کا وہ سورہ تحریم پر مشتمل ہے لیکن ہم نے اس ضمن میں اس مرتبہ کچھ آیات کا اضافہ کیا تھا سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی ہم مضمون آیات کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے قرآن حکیم نے اور کیا کیا ہدایات دی ہیں اس حصہ سوم کا چوتھا درس تھا اب جب خاندانوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے تو اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے معاشرت کے ضمن میں وہ ویلیوز کون سی ہیں جن کو پروموٹ کرنا چاہتا اسلام اور وہ ایولز کا تصور کون سا ہے کہ جن کو ایریڈیکیٹ کرنا پیش نظر ہے اس پر اگرچہ ہمارا درس اصلا تو سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوعوں پر مشتمل ہے تیسرا اور چوتھا رکوع لیکن اس میں بھی ہم نے اضافی طور پر جو اسلامی معاشرت کے ضمن میں اہم احکام آئے ہیں خصوصا صطر اور حجاب کے بارے میں اور عدم اختلاط مردوں اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ رہنے کا معاملہ جو کہ مسلمان معاشرے کی نمایاں ترین علامت ہے نمایاں ترین وصف ہے اس کے لیے سورہ احزاب اور سورہ نور کی آیات ہم نے شامل کی اب جو ہم پہنچے ہیں حصہ سوم کا یہ آخری درس ہے سورہ حجرات پر مشتمل ہے یہ انسانی اجتماعیت کی جو بلند ترین صورت ہے اب اس کے لئے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں ملی زندگی سیاسی زندگی ریاستی زندگی قومی زندگی یہ گویا کہ انسانی اجتماعیت کا بلند ترین مقام ہے اس کے کی احساسات کیا ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کے استحکام کے لیے ہدایات کیا ہیں اس کے اصول کیا ہیں اس اسلامی اجتماعیت میں شمولیت کی بنیادی شرط کیا ہے اس کے اندر اصل روح جو ہے جو درکار ہے وہ کون سی ہے بقیہ معاشروں سے یا دوسری ریاستوں سے اور بقیہ پوری نوع انسانی ہیومینٹی ایٹ لارج سے اس مسلمان معاشرے کا یا اسلامی ریاست کا رب تو تعلق کوئی ہے یا نہیں ہے تو کن بنیادوں پر ہے یہ بہت اہم ہے مسائل کے جو یوں سمجھئے کہ اسلام کے ملی زندگی یا ریاستی زندگی یا سیاستی زندگی جو ہے اس, کے, اس سے متعلق مسائل ہیں کہ جو نہایت جامعیت کے ساتھ اس سورہ حجرات میں زیر بحث آئیں گے جس کا کہ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے تمہیدی مضامین کے ضمن میں اب دوسری بات یہ ہے کہ خود مصحف میں یہ کون سا مقام ہے اس میں کیا ترتیب ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے اس سے پہلے تفصیل سرز ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں تو جو پانچواں گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا اس میں یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ تین کا ہنسا آتا ہے کہ تیرہ صورتیں ہیں مکی سورہ سبا سے سورہ احقاف تک تیرہ اور پھر تین صورتیں مدنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفتح اور سورت الحجرات تو یہ تیرہ اور تین کا یہ مجموعہ سولہ صورتوں پر مشتمل یہ پانچواں گروپ ہے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے ان میں جو یہ تین صورتیں ہیں مدنیات ان میں سے دو یعنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورت الفتح ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت ب تمام و کمال موجود ہیں اور ایک دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سلو سے اخیر ہے قرآن مجید کا اگر تین حصے کیے جائیں تو آخری تیسرا حصہ یہ ہے آخری تہائی جس میں یہ سورتیں ہیں اور پہلا سلف جو ہے اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا ایک جوڑا ہے جو نسبت اور جو ربط ان دونوں صورتوں کے مابین ہیں مانوی اعتبار سے وہی نسبت اور وہی ربط سورہ محمد اور سورت الفتح کے مابین اس آخری حصے میں یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ سورہ انفال نازل ہوئی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی غزوہ بدر سے متصلن قبل وہ غزوہ بدر کی تمہید ہے اسی طرح سورہ توبہ نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد گویا کے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے اندرون جزیرہ نمایا عرب مکمل ہو چکا جبکہ یہ سورت الفتح جو ہے یہ نازل ہوئی ہے صلاح حدیبیہ کے بعد اور یہ صلاح حدیبیہ در حقیقت فتح مکہ کی تمہید ہے تو وہی ایک نسبت ہے کہ جو سورہ فتح میں اور سورہ محمد میں ہے وہی اس نسبت سورہ توبہ اور سورہ انفال میں ہے البتہ جہاں تک صورت الحجرات کا تعلق ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے پرانے حکیم میں یہ منفرد صورتوں میں سے یہ اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے ایک اعتبار سے اور یہ میں نے پہلے بعض کے پر عرض بھی کیا ہے کہ جو منفرد صورتیں ہیں وہ عام طور پر کسی گروپ یا کسی صورت کے میں یا تتمے کی حیثیت رکھتی ہیں سورت الحجرات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت الفتح کا تتمہ ہے تتمہ کا لفظ زیادہ موضوع ہوگا بجائے زمینے کے اس لیے کہ سورت الفتح کی آخری دو آیات کی تشریح اور تفصیل ہے جو پوری سورہ حجرات میں سامنے آتی ہے جن ادرات کے ذہن میں وہ سورہ فتح کی آخری دو آیات ہوں ان کے لیے سہولت ہوگی کہ اس وقت میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں سورج فتح کی جو آخری سے پہلی آیت ہے ہو الزی عرص اللہ رسول لہو بالحدا و دین الحق رحو الدین کل و کفا بلاہ شہیدہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا مقصد بیان کیا گیا آپ کا مشن کیا ہے کس لیے آپ کو بھیجا گیا جو دین حق دے کر آپ کو بھیجا گیا اس کو غالب کرنا یہ ہے آپ کا مشن اب ظاہر بات ہے کہ اس غلبے کے لیے جد و جہد درکار ہے جہاد درکار ہے قربانیاں دینی ہوگی محنتیں کرنی ہوگی مشقت کرنی ہوگی مقابلہ کرنا ہوگا دوسرے نظاموں پر غالب کر دینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے اس کے تقاضے ہیں اس کے لیے وہ تمام مراحل جن کے لیے جامع عنوان جہاد ہے وہ اس کے لئے لازم ہے چنانچہ سورہ حجرات کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ دیکھیں گے اور اکسی ترتیب ہے یہ یہ یہاں پہلی آیت ہے ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضور کا مقصد بےست بیان ہوا اس مقصد بیسط کے لیے جو جہاد لازم ہے اس کا ذکر سورہ حجرات کے آخری حصے میں ہو رہا ہے کہ ایمان کی شرطیں لازم ہے جہاد ایمان کا تصور ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر ان نمل مومنون النزین عامنو بلّاہ و رسول یر تابو و جاہدو بے والم وان خسم فی سب اللہ سچے مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے اپنے جان مال تن من دھن لگا دیا اللہ کی راہ میں جہاد میں وہ ہے کہ جو حقیقت میں مستحق ہے مومن کہلانے کے وہ اگر دعویٰ کریں ایمان کا تو وہ اپنے دعوے میں سچے تو گویا کے سورہ فتح کی لاسٹ بٹ ون آیت آخری سے پہلے سورہ حجرات کا آخری حصہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی گہری مناسبت اب یہ جہاد کون کرے گا ظاہر بات ہے کہ مسلمان جو ایمان کے دعوےدار ہیں ان کا کام ہے جہاد کریں اور جب تک مسلمانوں کی اپنی ملی زندگی جماعتی زندگی اجتماعی زندگی مستحکم نہیں ہوگی تو جہاد کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے یہ تو اجتماعیت جو ہے مضبوط ہو مستحکم ہو تبھی جہاد کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں لہذا جو آخری آیت ہے جو سورہ فتح میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ وزین ماہو اشدار تراہم رقان سجد اللہ و رضوانہ یہ ہے وہ جماعت محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان لوگوں کے مابین اب کیا تعلق ہونا چاہیے حضور کے رسول ہونے کے تقاضے کیا ہیں امت کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے کس طرح ان کا ادب کرنا چاہیے کس طرح تعظیم کرنی چاہیے کس طرح ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کو دیکھ کر چلنا چاہیے اور پھر مسلمانوں کو باہم کس طرح رہنا چاہیے ان کی باہمی محبت رافت الفت کس طرح کی ہو اور اس باہمی محبت اور الفت میں جو چیزیں رکھنا انداز ہو سکے جو بھی ان کے اندر کہیں پر رکھنے پیدا کر سکے ان کا باب کس طور سے کیا جائے یہ مضمون ہے سورہ حجرات کے پہلے دو حصوں کا تو معلوم ہوا کہ پوری سورہ حجرات اس اعتبار سے سورہ فتح کی آخری دو آیات کے مفاہیم کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے اب آئیے یہاں پہ ایک ضمنی بات اور نوٹ کر لیں یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن حکیم میں اہم ترین مضامین اکثر و بیشتر ضمنی طور پر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے قرآن مدید ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے زمان و مکان کا ایک خاص پس منظر ہے ایک خاص جغرافیائی ماحول ہے ایک خاص تاریخی دور ہے نور انسانی کی تاریخ کا خاص زمان و مکان کا ایک فریم ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے اب جو لوگ اس کے مخاطب اول تھے اور جو حالات اس وقت انہیں درپیش تھے اکثر و بیشتر معاملات میں تو گفتگو انہی سے کے حوالے سے ہو رہی ہے انہی کے بارے میں ہو رہی ہے البتہ انہی کے بین بین جس کو آپ بٹوین دی لائنز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے تو صحیح الفاظ میں لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی اگر کہا جائے تو یہ بات درست ہوگی کہ ضمنی طور پر ان باتوں سے گفت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ جو بل اس وقت معاشرے میں سامنے موجود تھی اور ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے درمیان میں کوئی جملے آ جائیں گے کوئی الفاظ آ جائیں گے کہیں کوئی زمینے کے طور پر کوئی مضمون آ جائے گا جو اس کانٹیکسٹ میں تو اتنا زیادہ اہم نہیں تھا لیکن ابدی اعتبار سے تعمیل عام جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ نہایت اہم ہے اس پہلو سے اہم ترین مضامین اہم ترین فلسفیانہ مضامین وہ اکثر و بیشتر جو ہے اسی طریقے سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ حجرات جو ہے وہ مسلمانوں کی حیات ملی کے بارے میں اہم ترین اور جامع ترین صورت لیکن یہاں ہم مصرف کے اندر اس کو ایک بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک زمیں میں کی ہے ایک تتیم میں کی ہے وہ در حقیقت سورہ فتح کی دو آیات کی تشریح و تفصیل پر مشتمل ہے تیسری بات اب یہ نوٹ کیجئے سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہمیں طاویل خاص کا علم حاصل ہوتا ہے جس ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی ہے کہ جبکہ فتح کا آغاز ہو چکا تھا یعنی جسے صلاح ادیبیہ کو فتح مبین خود قرآن مجید نے قرار دیا ہے انا فتح نہ لگ فتح مبینہ یوں سمجھ یہ کہ یہ ٹرن آف دی ٹائڈ یہ ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں سلح کے بعد اس سے پہلے تک ابھی مسلمانوں کی حیثیت وہ نہیں تھی جو صلح حدیبیہ کے بعد ہو گئی اس لیے کہ پورے عرب میں ایک دم چرچا ہو گیا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین ماہو دے آر پاور ٹو ریکن ود کو ریش نے صلح کر لی صلح کرنے کے معنی کیا ہے کہ وہ یا کہ تسلیم کر لیا ان کو جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کب سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے پچاس برس ہونے کو آئے اسرائیل کو تسلیم کر لینا جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ابھی تک جو ہے صرف ایک ملک ہے عرب ممالک میں سے یا مسلمان ممالک میں سے نمایاں کہ جس نے تسلیم کیا وہ مصر بڑی بھاری جو ہے قیمت اس نے دی ہے اگرچہ اس کے لئے کچھ اس سے قیمت وصول بھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنا سرائے سینا جو ہے واپس حاصل کر لیا لیکن یہ کہ بقیہ تمام عرب ممالک سے ایک وقت نے وہ کٹ گیا تھا جب اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو تسلیم کر لینا دشمن کو یہ دشمن کی بہت بڑی کامیابی ہے قریش نے تسلیم کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کے ذریعے یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتح تھی اخلاقی فتح تھی ان نہ فتح نہ لگافت اسی لیے فتح مبین کہا گیا اسے اس کے بعد سے حالات ایک دم بدل گئے اب جو مختلف قبائلی تھے جنہیں عرب کہتا ہے پرانے مجید بادیہ نشین انہوں نے ہوا کا رخ دیکھ لیا کہ اب بدل گیا ہے اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لہذا انہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا اپنا رویہ بھی بدلا اب وہ جوک در جوخ آ کر حضور کے ساتھ اب مصالحت کر رہے ہیں یا مفاہمت کر رہے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں وہ تو فتح مکہ کے بعد اب یہ جو پروسس ہے اپنے منطقی انتہا کو پہنچے گا لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی حالات کا رخ تبدیل ہو چکا تھا اس کے بعد تو فتح مکہ کے بعد تو وہ کیفیے تو یہ اعزاز نص اللہ ولفت وراۃ اللہ سید خلون افی دین اللہ افواج افواج در فوج دو رہے لیکن یہ کہ اسی کی ایک اس کی ایک عکس جو ہے شروع ہو چکا تھا فتح مکہ سے قبل صلی حدیبیہ کے بعد لیکن یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے ظاہر بات ہے کہ جو کہ حالات کے رخ کو بدلتا دیکھ کر ایمان لا رہے تھے یہ وہ ایمان نہیں تھا اکثر و بیشتر حالات میں کہ جو ان لوگوں کا تھا کہ جو مکے میں ایمان لائے تھے جبکہ ایمان لانے کے معنی یہ تھے کہ ہر طرح کے مصائب کو دعوت دینا ہے ہر طرح کی تکالیف کا آغاز ہو جائے گا تو اس اسلام اور اس اسلام میں یا اس ایمان یا اس ایمان, یا اس ایمان میں زمین و آسمان کا فرق اب یہ لوگ جو تھے جو بغیر لڑے بڑے ایمان لے آئے حالات کے رخ کو تبدیل ہوتے دیکھ کر یہ بسا اوقات آ کر حضور پر اپنا احسان بھی جتلاتے تھے کہ دیکھیے جی ہم تو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے ہیں تو گویا کہ ہمارے ساتھ تو امتیازی سلوک ہونا چاہیے ہمارے تو کوئی خصوصی حقوق ہونے چاہیے جس کا کہ ذکر ہے سورہ حجرات کے اختتام پر یمنون علیہ کا نسلم اللہ تمن علیہ یا اسلام اکمل یمن علیہ اداکلی ایمان انکن تم صادقین اے نبی آپ پر احسان ڈر رہے ہیں کہ ایمان لے آئے آپ ان سے کہیے کہ تمہارا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے اللہ کا احسان مانو نہ یہ کہ تم اپنا احسان مجھ پر دھر رہے ہو اسی طرح یہ بھی کان کھول دیے گئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ایمان لے آئے ہو کالت اللہ راب عام کو لمب میں نو ولاکن کو لو اصلم و لما یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بس یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا تم نے اطاعت کو کر لی ہے تم اسلام لے آئے ہو اس سے آگے اگر دعویٰ کرتے ہو تو بڑے مغالتے میں ہو تم ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ظاہر بات ہے یہی وہ لوگ تھے ان میں سے جو خاص طور پر کو قبائل کے سردار تھے چودھری لوگ تھے وہ جب آتے تھے تو ویسے بھی عرب کا عام بدو جو ہے وہ بڑا ہی غیر مہذب بہت ہی اکھڑ قسم کے لوگ ہوتے تھے تو حضور کے ہاں آ کر بھی ان کا طرز عمل وہی رہتا تھا اور وہ بڑی بے ادبی کے ساتھ بھی گستاخی کے ساتھ بھی پیش آتے تھے پھر یہ کہ اپنی باتیں منوانا چاہتے تھے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ حضور کی رائے کیا ہے منتظر رہیں کہ حضور کا کی کیا منشا ہے حضور کا رخ کیا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں پریمپٹیو میئر کے طور پر اپنی رائے پہلے سے پیش کر دینا تاکہ اس کو پہلے اب اس پر غور کیا جائے تو اس طرح کا جو ان کا طرز عمل تھا بے ادبی کا اور یہ کہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا چناچ سورہ حجرات کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ فرمایا گیا تجرج یہ در حقیقت ان کا وہی انداز تھا وہی عام بدویانہ انداز اور وہ چونکہ حقیقت ایمان سے بہرور نہیں ہوئے تھے وہ تو اسلام تو لے آئے تھے لہذا حضور کا مقام کیا ہے واہ لمو رسول اللہ جانو سمجھو اس بات کو کہ تمہارے ماں جو ہیں یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے محمد ابن عبداللہ تو ہیں لیکن ان کی اصل حیثیت کیا ہے رسول اللہ ہے یہ تمہیں انہیں اس حیثیت سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے واہ لم رسول اللہ یہ نہیں کہ جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آبادی سے بات کر لیتے ہو ایسے ہی ان سے بھی بلند آبادی سے بات کر لو جیسے ایک دوسرے کے گھروں پر جا کر باہر کھڑے ہو کر پکارنا شروع کر دیتے ہو ایسے ہی مراؤل حجرات جو ہیں کھڑے ہو کر حضور کو بھی پکارنے لگو یہ تمہارا انداز صحیح نہیں ہے اس سے اندیشہ ہے کہ کوئی اگر پونجی کوئی رمک حاصل ہوئی ہے ایمان کی کسی درجے میں تو وہ بھی جاتی رہے گی اور کوئی امال اگر تم نے کمائے ہیں کوئی نیکیاں ابھی تک اگر کمائی ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گی تو یہ در حقیقت ایک تاریخی پس منظر میں طاویل خاص کے حوالے سے اس پوری صورت مبارکہ کا ایک مفہوم اس طور سے نکھر کر آتا ہے لیکن اب آخری بات عرض کر رہا ہوں تعویل عام کے اعتبار سے در حقیقت یہ مسلمانوں کی حیات ملی اور حیات اجتماعی جس کا کہ بلند ترین کانسیپٹ آج کی دنیا میں ریاست کا تصور ہے کانسیپٹ آف سٹیٹ۔ اسلامی ریاست کی بنیادیں کیا ہیں اس میں قانون سازی کے اصول کیا ہیں اس کی شہریت کی بنیاد کیا ہے پھر اس کے دوسرے معاشروں سے روابط کی بنیادیں کیا ہیں پھر اس معاشرے کے استحکام کے لیے کون کون سے رکھنے ہیں کہ جن کو بند کرنا ضروری ہے یہ گویا کہ حیات ملی حیات اجتماعی ریاستی اور سیاست کی سطح پر جو بلند ترین جو درجہ ہے انسانی زندگی کا اجتماعیت کے اعتبار سے اس سطح پر نہایت جامع اور نہایت ہما گیر جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے اس اعتبار سے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے تین حصے ہیں ذرا ان کو پہلے سے نوٹ کر دیجیے اگر اصل میں تو تفصیل تو سامنے آئے گی جب ہم ایکت ایک کا مطالعہ کریں گے لیکن پہلے سے ایک اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیجیے کہ یہ تین تقریباً تین مساوی حصوں میں منقسم ہے تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو اٹھارہ آیات کو تین سے تقسیم کیا جائے تو چھ چھ آیات پر ایک حصہ اگر بالکل مساوی ہو تو مشتمل ہونا چاہیے چنانچہ آخری حصہ جو تیسرا ہے وہ واقع پوری چھ آیات پر مشتمل ہے لیکن پہلے اور دوسرے حصے کے مابین ذرا فرق ہے پہلا حصہ سات آیات پر مشتمل ہے دوسرا پانچ آیات پر مشتمل ہے اور پہلے اور دوسرے حصے میں ایک اور بات بھی ہے تیسرا حصہ ڈسٹنکٹلی بالکل علیحدہ ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے خود مختفی ہے علیحدہ ہے ڈسٹنکٹ ہے لیکن یہ کہ یہ جو دو حصے ہیں انٹر لاکڈ ہیں آپس میں وہ اس طرح کے پہلے حصے میں پانچ آیات ابتدائی ہیں اور اس کے بعد پھر چھٹی آیت نہیں ہے پھر ساتویں اور آٹھویں آیت ہیں سات آیتیں اس طرح بنتی ہیں دوسرے حصے میں پہلے چھٹی آیت ہیں پھر ساتویں اور آٹھویں آیتیں نہیں ہیں پھر نو دس گیارہ بارہ اس طریقے سے گویا کہ یہ دو حصے آپس میں انٹر ہیں اور تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان تینوں حصوں میں دو دو مضامین ہیں بنیادی طور پر کہ جو بیان ہوئے پہلے حصے میں اسلام کی حیات ملی یا اسلامی ریاست کی دو بنیادیں یا دو ستون جن پر اجتماعی زندگی کھڑی اس کی پوری عمارت جو ہے دو ستونوں پر کھڑی ایک ستون ہے قانونی اور دستوری اللہ اور اس کے رسول کی بلا استثنا بے چونو چرا اطاعت یہ ہے دستور قانون کا معاملہ یہاں ساری بحث ہوگی عقل اور منطق کے حوالے سے اس لیے کہ قانون کا معاملہ ہے یہاں جذبات سے سروکار نہیں ہو سکتا یہاں انسان کے ذاتی احساسات انفرادی احساسات دیرے زیر بحث نہیں آئیں گے قانون کا تعلق دستور کا تعلق خالص عقل اور منطق کے ساتھ ہے دوسری بنیاد ہے کہ جو تہذیب و ثقافت کے لیے بنیاد ہے اور تہذیب اور ثقافت میں ظاہر بات ہے کہ انسان کے احساسات جذبات جو لطیفتر عواطف انسان کے اندر ہیں ان کا بھی اس سے تعلق ہے بہرحال یہ دونوں بنیادیں اپنی جگہ پر برابر اہمیت کی حامل کوئی نظام اجتماعی محض قانون کی بنیاد پر مستحکم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسان صرف عقل اور منطق ہی کا پیکر نہیں ہے اس میں عواطف میلانات احساسات جذبات یہ بات چیزیں موجود ہیں اس اعتبار سے جب تک کہ دونوں کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم نہ کی جائیں تو حیات ملی مستحکم نہیں ہوگی اسلامی ریاست کا استحکام حاصل نہیں ہو سکے گا تو ایک, ایک نوٹ کر لیجئے یہ الفاظ جو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ تو پوری طریقے سے جو اس گندہ ہو جائیں یہ الفاظ کہ ایک بنیاد ہے دستوری اور قانونی دوسری بنیاد ہے تہذیبی اور ثقافتی اس میں جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں پہلی پانچ آیات اور اس کے بعد چھٹی کو چھوڑ دیجیے ساتویں اور آٹھویں آیات دوسرے حصے میں یہ ہے اسلامی اجتماعیت میں رخنوں کا صد باب کیسے کیا جائے اس زمن میں ایک عجیب ترتیب ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ کل آٹھ احکام آئے ہیں لیکن ان میں سے دو احکام ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حکم اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہو سکتا سب حکم بڑے ہیں لیکن باہمی ایک نسبت ہو سکتی ہے قرآن مجید کے بعض احکام بہت اہم ہیں بہت بڑے ہیں بعض احکام ان کی نسبت سے اپنی جگہ وہ بھی بہت بڑے ہیں ان کی نسبت سے چھوٹے ہیں ان کی نسبت سے کم اہم ہیں اس کے لیے یہاں پر جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ دو حکم تو بہت اہم ہیں بہت بڑے ہیں چنانچہ پوری پوری ایک ایک آیت ان پر مشتمل ہے چنانچہ سورج اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں ایک حکم آیا ہے اور پھر اس کے بعد آیت نمبر نو میں ایک حکم آیا ہے چھ حکم وہ ہیں جو چھوٹے ہیں ان کی نسبت سے اور ان کی تقسیم یہ ہے کہ ایک ایک آیت میں تین تین احکام آئے اس طریقے سے دو آیتیں وہ ہو گئیں دو یہ ہو گئیں جن میں چھوٹے احکام ہیں ایک ایک آیت میں تین تین اور ان دونوں کو پھر انٹر لاک کرتی ہے درمیان میں ایک آیت آتی ہے کہ جو در حقیقت اس استحکام کے لیے روح باتنی کا درجہ رکھتی ہے یہ استحکام یہ احکام بھی ہے ان پر عمل کرو تاکہ تمہاری حیات ملنی مستحکم رہے تمہاری قومی زندگی میں رکھنے نہ ہو تمہاری جماعتی زندگی جو ہے وہ مضبوط رہے لیکن یہ کہ اس کی جو ایک روح ہے وہ روح جو ہے وہ درمیان میں پانچویں آیت ہے تو اس طرح یہ دوسرا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے تیسرے حصے میں پھر دو اصولی میں ہیں پہلی بحث تو یہ ہے جس کا میں نے ابھی بھی ایک آپ مرتبہ تذکرہ کیا ہے کہ بہرحال اسلامی ریاست ہو اسلامی معاشرہ ہو اسلام کی جو بھی ایک اجتماعی زندگی ہے مسلمانوں کی تو پوری دنیا میں ایک عالمی انسانی معاشرہ بھی ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کوئی ربط ہے یا نہیں ہے کوئی اس کے مابین کوئی روابط کی کوئی اور بنیادیں ہیں یا نہیں ہے تو وہ کیا ہے یہ بڑی اہم بحث ہے یعنی اسلامی ریاست کا بقیہ دوسری ریاستوں سے اگر کوئی ربط و تعلق ہے تو کن بنیادوں پر کوئی ہے یا نہیں ہے تو کن بنیادوں پر اور دوسرے یہ کہ اس مسلمانوں کی حیات اجتماعی میں یا حیات ملی میں یا ریاستی سطح پر شہریت کی بنیاد کیا ہے وہ بنیاد جو ہے یہ اہم ترین مضامین میں سے ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آیا ہے کہ ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان مسلمانوں کی حیات ملی کی اساس دنیا میں اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان ایک ایسی مقفی حقیقت ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہے یا نہیں ہے کوئی ہمارے پاس ذریعہ موجود نہیں ہے جبکہ یہاں دنیا میں ریاست کی شہریت کے لیے مسلمان معاشرے میں کسی کے شامل ہونے کے لیے کوئی ایسی بنیاد چاہیے جو کانکریٹ ہو ویری فائبل ہو جو سامنے ہو بالکل واضح ہو اس اعتبار سے اسلام ہے اصل اساس یہاں اسلامی معاشرے کی ایمان نہیں ہے جبکہ روح باطنی وہ ایمان ہے اور اس ایمان کی شرط لازم جہاد ہے ایمان کا یوں سمجھیے کہ رکنے لازم جہاد ہے جبکہ اسلام کے ارکان میں جہاد کا ذکر نہیں ہے اسلام کا ارکان جو ہے پانچ ارکان ہے گونے اسلام و علا حمسن شہادت اللہ الہ اللہ, اللہ ونہ محمد رسول